کہ مثلا یہ جو ٹی وی ویڈیو اور یہ جو ڈش وغیرہ ہوتی ہیں ان کی مینٹیننس کا کام کرنا ان کی ریپئرنگ کا کام کرنا اس کی انسٹالیشن کرنا یہ کیا جو سر کے سارے کام ہوتے ہیں یہ کام کرنا کیسا ہے اور ان کی انکم کا بھی انکم آتی ہے اس کا متعلق کیا حکومت جزاک اللہ خیر ہاں سہیل عبدین مصطفیٰ بھائی مثلا یہ ہے کہ برے کام کے ساتھ معاملت بھی بری ہے اللہ جل ملد شاہ علی کریں والے ادوان میٹھی اور تقوی پر مدد کرو برائی بغاوت اور حد سے گزرنے پر مدد نہ کرو تو جو اگر وہ بنائے گا تو اس سے وہ بے حیائی لوگ دیکھیں گے تو ان کو گناہ ہوگا تو وہ بھی اس کا حصہ دار تو ہوگا تو جب وہ حصہ دار ہے تو کمائی بھی اس کی ویسی ہی ہے تو کوئی اور کام شروع کرنا چاہیے اللہ رسول کے بھروسے پر انشاءاللہ اللہ اللہ برکت ڈالے گا جی ہمارے بھائی